محمد تمام برادر خارن السلام عرض اصولِ عقائد کا کا سلسلہ اصولت عقائدینہ یعنی حضرت محمد الرواش علیہ الرحمٰن نے جو عقائد کے بارے میں بیان فرمایا ہے اس میں سے ایک مختصر درس دینے کا سلسلہ ہے اصول اعتقادیہ کہ عربی متن کے لحاظ سے جو ہے یہ آخری درس ہے انشاءاللہ لیکن ہمارا ایک درس اور ہوگا اصول عقائد میں سے کیونکہ قرآن عائد کی روشنی میں ہوگی تو یہ درس جو ہے آج کے درخت جو ہے چونکہ اس سے پہلے والے درست بحث کے بارے میں تھا جنت کے بارے میں تھا کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں ہاں جی اس کو سرد علیہ رحمت اس کے سرت خاجہ کے عبادت اور اور پاک کی چناتوں سے آپ کو خوش راج پہنچایا تھا اور آج جو ہے جہنم کے بارے میں آپ کو جہنم میں کیا چیزیں ہیں ہاں جی اور جہنم سے ہمیں کھتنا ڈرنا چاہیے ہم ہاں دنیا میں ہاں جی آگ سے کتنا ڈرتے ہیں ہم دنیا میں سام بچھو سے کتنا ڈرتے ہیں ہم دنیا سے میں جو ہے کیا دنیا میں کسی کو یہ طاقت ہے کہ وہ ہاں کسی زخمی شاخ کے جسم سے بہنے والے پیپ اور خون کو جمع کر کے پی لیں ہاں اس کو کوئی پینے کو حکم دے دو کیا کوئی پی سکیں گے کیا کوئی کھلتا ہوا گرم گرم پانی پی سکیں گے ہاں جی کیا کوئی آج کے چولہے پر اپنی انگلی کو یا ہاتھ کو چند سیکنڈ منٹ کے لیے رکھ سکیں گے چولہا تو چھوڑو ماچس کا تیلی جلا کر کے اس کے اوپر ہم اپنے انگلی کو یہی تیلی جو ہے ماچس کے تیلی ختم ہونے کا اس کے اپنے انگلی کو اپنے اختیار سے رکھ سکیں گے کسی کے پاس یہ جگر ہے کہ وہ رکھ سکیں گے یا سگریٹ کے بٹ جو ہے وہ جلا ہوا ہمارے ہاتھ کے اوپر رکھیں تو کیا ہم آرام سے اس تکلیف کو برداشت کر سکیں گے کیا ہم جو ہے بنے ہاتھ جسم پر کوئی غلو زنجیر باندھ کے ہاں جی برداشت کر سکیں گے آپ کے ہاتھ پیر سب بندھا ہو خصوصاً قرآن کہہ رہے ہیں ایسے غلو زنجیر جو آگ کی ہو ہاں جی زنجیر ہے آگ کی ہو اور ستر ستر گز لمبی ہو آپ کے جسم کو کئی دفعہ اس کو دو رہا ہو پڑا ہو ہاں جی جس طرح ہم کسی چیز کو رسی باندھتے ہیں بندھا ہوا ہو ہاتھ پیر سب کچھ گلے میں توغ ڈالا ہو ہاں نی تو پھر جو ہے تو مطلب کیا ہے بہت بڑا پتھر جیسا جس کے بیچ میں سوراخ ہو آپ کے سر سوراخ سے باہر نکالے اور آپ کے گردن پہ وہ ڈالے اور آپ اپنی جگہ سے ہل جل نہ سکیں تو کیا یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کر سکیں گے دنیا میں اگر کسی کو دے دیں تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے ہاں جی تو آزاد نگر میں اگر یہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم میں تو ایسے ہی ساری تکلیف در تکلیف در تکلیف کے سوا کچھ نہیں اور جہنم میں پہنچنے کا وجہ ہوئی صرف اور صرف گناہ ہے گناہ ہے اور شرک ہے برے عقائد اور گناہ جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اور نیک اچھی ایمانیات جو ہے جو شریعت نے بیان فرمایا قرآن نے بیان فرمایا ان ایمانیات سے اپنے دل کو منور کرنا خدا کی توحید سے ہنج اور قیامت کے خوف سے اور, اور, انبیاء اور قرآن اور تمام آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہوئے ان کے اندر موجود تعلیمات پر ایمان لاتے ہوئے انبیاء اولیا علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے قیامت پر ایمان لاتے ہوئے دوسری تمام ایمانیات پر فہرستوں پر ہاں جی امبیا پر قرآن پاک پر اور تمام دیگر ایمانیات کو صحیح پہچان کے ان کو صحیح معرفت کر پر ایمان لانے سے ہم جہنم سے نجات پاتے ہیں اور بھیج کے مستحق ہو جاتے ہیں تو حضرت شاشد محمد نبا علیہ الرحمٰ جہنم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ان کیا کیا عذابات ہے ہمیں اس کے بارے میں کیا اعتقاد رہنے کا حکم دے رہے ہیں اعتقاد اور کتنے سے شروع سے آپ کو بتا دیتا دل کے ساتھ اعتقاد از میں عقدہ سے عددہ کے بنے گیرہ بننا کسی چیز کے ساتھ مضبوطی سے گیرہ بننا گھانجے تو یہاں اعتقاد اسلامی سمجھ کیا ہے وہ تمام باتیں ہیں وہ تمام باتیں ہیں جو آپ نے دل کے ساتھ گرہ ماننا ہے جو آپ کے اعضاء سے کوئی انجام دینے والے کوئی کام نہیں ہے دل و میں اس کو صحیح معنی میں جگہ دینا ہے آپ نے سچے دل دوست دل اس کو قبول کرنا ہے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس عقیدے کا آپ کے اعمال پر اعضا پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے ہاں جی لیکن ایک بندہ شیر سے ڈرتا ہے تو اس کے کیا کبھی اس کے قریب نہیں جاتا اثر یہی ہے کبھی اس کے قریب نہیں جانتا ہم گاڑی کے جو ہے ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں جو کبھی بھی جو ہے تیز چلتا ہوا گاڑی دیکھ رہا ہوں اس کے قریب نہیں جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے بریک فیل ہو جائے گا آگ کو لگ جائے گا ہاں جی تو اسی طرح جو ہے بہت چیزوں سے ہم دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں کبھی خود کو آگ کے قریب نہیں کرتے آگ سے دور رکھتے ہیں احتیاط سے کم چلاتے ہیں اسی طرح جو ہے جو ہے وہ بہت سام بچھو سے ہم ڈرتے ہیں دور سے دیکھ کر ہم بھاگ جاتے ہیں یا اس کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں باقی کبھی بھی اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑتے ہیں ہاتھ میں نہیں لیتے اس سے قریب نہیں ہوتے کیونکہ پتہ ہے وہ ڈانگ مارے گئے تو ہمیں مارے جان لیوا ہو سکتے ہیں تو بس ہمیں یہ کہ عقائد کا اثر اسی طرح ہونا چاہیے اگر اسی طرح ہم دنیا میں ہنجے خواہی نقصان پہنچوانے چیزوں سے دور رہتے ہیں دور باگتے ہیں اس کے قریب نہیں ہوتے ہیں تو جہنم کے ان عذابات سے بھی دور رہنے کا جو ہے بارے میں ہمارے عقائد کا ہمارے اوپر اثر یہ چاہیے ہم ان تمام کاموں سے اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو ہمیں جہنم میں پہنچانے کا ثباب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچ جاتے ہیں ان عذابات کا ہم مستحق ہو جاتا ہے اللہ کے فرصے قہر کے فرصے سے ہمیں پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینکیں گے اور وہ ذالا براہ برحم نہیں کریں گے جو اللہ نے ان کو اپنے قہر کا مثر بنایا ہوا اپنی جلال کا محسر بنائے ہوئے ہے حضان اللہ حضرت شاہ سید فرماتے ہیں جب اور تم پر واجب ہے انتا تخذہ کہ تم دل و جان سے اس حقیقت کو مان لے یعنی دل و جان سے ان حقیقت کو مان لے ان الجحیم ہے بے شک جہنم فی ہاں اس میں نیران ال ان آنکھ ہے نیران ہے عذان گرہ کتنا آنکھ ہے تھوڑا آنکھ ہے نہیں اللہ حب تھوڑا آنکھ نہیں ہے قرآن کہہ رہے ہیں <تصفح> وہاں سے جو آگ کے چنگارے اٹھتے ہیں جہنم سے آگ کے چنگارے جو اٹھتی ہے وہ قرآن فرمانے کہ انہو کا ان ہو کل قصر جمالۃنسف کا وہاں سے چنگاریاں دور گتا ہے اٹھ کر وہ بڑے بڑے محلات کے برابر ہیں بڑے بڑے سوس اونٹوں کے برابر ہیں سرخ اونٹوں کے برابر ہے جان جب جو چنگاریاں ایک محل کے برابر ہو تو آپ اندازہ لگائیں وہاں آگ پھر کتنے ہوں گے کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکیں گے تو یہ تھوڑی آگ نہیں ہے ازان گرہ بہت زیادہ آگ ہے آگ کا ایک شہر دار شہر ہے آگ در آگ ہے آگ کے شہر دار شاعر ہے کتنا گہرا وہ آگ کے جہنم کے گڑھے کتنا وسیع ایریے پر پھیلا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتا ہے خود جانتا ہے اور وہ لاہی الہی نبی رحمت جو ہمیشہ جہنم سے خود کے لیے بھی پناہ مانتے اپنے امت کے لیے پناہ مان دیتے کیونکہ آپ کو اللہ نے اس کی ایک تھا نہ تو اس وجہ سے روزہ نگرامی شاہ صلی اللہ فرماتے ہیں اس میں میں فی الحال و اس میں آنکھ ہے اتنی زیادہ آنکھ ہے قرآن کی باداتوں میں فرماتے ہیں ہاں جو آنکھ ہے اس کے آنکھ کے جو ہے ستون ہے ہم جو آنکھ کے جو ہے کنواں ہیں اس میں آنکھ کے شہلے اوپر بڑھک رہے ہیں بندے کو اس میں پھینک دے گا قرآن میں ان پرس ہو رہے ہو مزہ کے آخر میں نار و سدا ناروم سے آگ میں پھینکیں گے دروازہ بند کریں گے بند میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ جہنم میں فریاد کریں گے اللہ ہمیں باہر نکال دے ہاں فریاد کریں گے فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ آج تمہاری کوئی فریاد رسّی نہیں ہے اللہ اکبر کیسے ہم ان آنکھوں ان کو برداشت کر لیں گے اللہ جان کریں گے تو حضرت شاہ سر فرماتے ہیں فی نیران اس میں آنکھیں وہ اور اس میں سانب ہے طرح طرح کے خطرناک ظاہری اللہ سانب ہے <تصفح> حضرت امریکہ بھی ذات ملک میں ایک حدیث سرماتے ہیں جہنم کے جو سام ہے اس کا ایک زہر دنیا پہ چھوڑے جو بندے جو بندے کافر کو مشرق کو ڈسے گا کہ ہیں زمین پر کوئی سبزہ نہیں ہوئے گا وہ اس زہر کی وجہ سے کتنی خطرناک زہر ہے ہاں جی حرماتے اس میں حیات انسام ہیں اور اقاربُن اور بچھو ہیں بچھو کا ڈھنسنا کتنی تکلیف دہ ہے وہی لوگ جانتے ہیں جس کو کبھی بچھو نے ڈھنسا ہو وہ تو دنیا کا جو ہے وہ یہ اللہ کے قہر کا مثر نہیں دنیا میں لیکن جہنم کا جو چھوڑا جو, جو قہر ہے اللہ کا مسر ہوا وہ کتنا خطرناک ہوا میں اور ظلمات ان اور تارکی ہی تارکی ہے وہ قدورات گندگی ہی گندگی ہے ہر طرف سے اور وہ عذاب العلیم ال دردناک عذاب ہیں ہن یہ انواع میں ہیں طرح طرح کی تکلیفیں ہیں جیتے ہیں مشقتیں ہیں پریشانیں ہیں وال سزائے ہیں وہاں پر طرح طرح کے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کہاں کیا کیا عذابات ہیں قرآن پڑھیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اللہ نے اپنی کتاب میں بین فرمایا میں اسے ڈرایا ہاں جی فرمایا جہنم کی کے کھانے کے لیے جو کھانا ہے فرمایا وہ زقوم کی درخت کا ہوگا یہ انتہائی بد بدار شدید کڑوا اور گلا خرشتے ہوئے آپ کو کھانا پڑے گا اور گلا کو کہتے ہیں وہ چپک جاتا ہے اس کی جو تلخی اور پیٹ میں ڈالے گا پیٹ میں ڈالے گا تو پیٹ میں آنکھ لگے گا آپ کو اس کے اوپر گرم پانی پیے پی، پی، پانی پیچ کے وہ ابلتا ہو پانی ہوگا اس پانی کو پینے سے آپ کے انتڑیاں جل جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن پھر بھی مارے گا نہیں سب سے بڑا تکلیف یہ ہے جہنم میں مارے گا نہیں اذان گرامی ہماری طاقت نہیں ہے نہیں ہے کہ جہنم کی آنکھ کو آج برداشت تو فرمایا اس میں جو ہے اقوات ان طرح طرح کی عذابات کما ورد فر تنزیل جس طرح قرآن پاک میں بیان ہوا ہے مینغیر تحریفِ و طول بدعن نے کسی قسم کے تحریف کے ان کے معنی لفظی کوئی تحریف کریں تبدیل کریں وطل سے مراد کوئی روحانی تکلیف فلاں حسان کہیں نہیں بھائی جیسا اللہ نے سام کہا ہے سام ہے بچو کہا ہے بچو ہے آگ کہا ہے آگ ہے صرف ذہنی اذیت نہیں ہے سچ مچ آپ کے جسم کو سام ڈسے گا آگ جو چھوے گا قرآن کے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایسے آگ ہیں جس سے انسان کے جلد جل, جل جائیں گے جل جائیں گے تو ہم دوبارہ اگائیں گے پھر جل جائیں گے دوبارہ کہیں کے کہ فیل جل جائیں گے تاکہ اس کو عذاب مسلسل ہوتے رہیں تو سے فرماتے ہیں وقانت الجنت فیص سماوات اور جنت جو ہے آسمانوں میں بھیش آسمانوں میں وجہ وف اسل سافرین اور جہنم تہ زمین کی آخری تہ میں سب سے نیچلے طبقے میں ہیں ہاں جی وہ ہما اور شاش فرماتے اور یہ دونوں ابھی سے موجود ہیں کانتہ موجود دونوں ابھی سے موجود ہیں ہاں جی اور ہر انسان کا اس کی سرزمین ہے ہر انسان کے لیے جہنم بھی بحیج بھی ہے جو لوگ بھیج عمل سالیات کرتے چلیں گے اللہ اس کو بحث میں پہنچا دے گا جو برے عمل کرتے چلیں گے اس کو جہنم میں پہنچا دے گا ہاں جی شاش فرمات واہل الجنت ونار اور بھیجتی لوگ اور جہنم میں لوگ دونوں یسیلان دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں یعنی بھیجتے بھیج میں پہنچ جاتے ہے جہنمی جہنم میں پہنچ جاتے ہیں لیکن کس جسم میں بلاپدان علمختصبت علم ہے ایک ہاں جی ابھی آپ جب مریں گے تو ہاں جے ایک جسم میں یہ مثالی جس میں مثالی ہوتے ہیں یہ جو ہیں آپ کے خواب میں آپ کا جسم ساری چیزوں کو لذات اٹھاتے ہیں مزہ اڑاتے ہیں ہاں جے ساری چیزوں کو سچ مچ اور جو ہے لیکن آپ کا یہ ثقیل جسم جو ابھی ہمارے جسم پر ہے اس سے تھوڑا سا لطیف جسم میں اس کو جسمی محسن لیے سے. اس جسم مثال یہ مختصر ایسے جسم سے تھوڑا سا لطیف جسم میں اس جس سے لکھ کے لطافت ہے فلمانہ میں کما فلمانہ جس ہم نیند میں جو ہے بہت سی خوشیاں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے غم دکھ بھی حاصل ہوتے ہیں شدید پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اس طرح کے جسم کے ساتھ آپ جب دنیا سے جائیں گے آپ جو ہے یا نعمت بھیش کی نعمتوں میں پہنچ رہے ہیں یا جہنم کے آثاب میں تو یا امریکہ بی اچھا سچہ صدی اللہ رحمان نے اصول غالب اس کتاب کے بندر پہلے قبر کے باب میں ہم نے فرمایا کہ قبر یا روزہ تو میرے یاد الجنت احستمن ہو حر نار ہاں جی بھیش قبر ہے یا بھیش کے باغات میں سے ایک ہے جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک ہیں تو جو مومن ہے سابی ایمان ہے اس کے لیے وہ بہت باغات میں سے ہے, ہے قیامت برپا ہونے تک وہ اس میں اور جو لوگ برے لوگ ہیں بطام لوگ ہیں اس کے لئے قبر جہنم کی گاٹیوں میں سے گاٹی ہیں اور اس میں وہ تکلیف میں رہیں گے ہاں جی شاید فرماتے ہیں جو ہے اور جس طرح نیند میں انسان تکلیفیں بھی ٹھیک ٹھاک لیتے ہیں اور, اور خوشیاں بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہیں لازتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اخل موتی تین سال ہو کیونکہ کیون نیند جو ہے موت کی بائی اور اس کی ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے تو فرماتے ہیں قیامت میں بھی البتہ ممکن ہے ہماری یہی جس میں سخیل مادی نہ ہو اس سے تھوڑا سا ہلکا پھلکا چزم دیں جس میں مختصبۂ مثالیں ہوگا ہوگا جسم ہوگا ہاں جی یہ تمام جسم کے اوپر جو اعضاء ہیں وہ سب بھی ہوں گے لیکن اس عالم سے مناسب جسم ہوگا ہاں جی اس جہنم سے مناسب جسم ہو گز سے مناسب جسم ہوگا ہوگا جسم ہی ہوگا ہاں جی اس جسم کے ساتھ ہمارے جی, جو, جو, جو تکلیفیں دیں گے اسے جسم کے ذریعے سے رخ پہنچے دنیا میں بھی جسم کو تکلیف دے کر رخ و میں محسوس ہوتے ہیں. تو وہاں بھی جسم کو تکلیف دے کر روح واضحت ہوتے ہیں. اس وجہ سے قرآن نے صاف تک فرمایا یہاں تک فرمایا جو ہے اس کے جل جل, جل جائیں جہنم کے آگ میں گے ہاں جی اور پھر دوبارہ جل لو آئیں گے پھر جل جائیں گے دوبارہ جل لوگ آئیں گے قرآن کے صاف قلم نذیر جُل ود النام جلح رہا تو قیامت میں تو جب برپا ہوگا ہمارا جسم دوبارہ کھڑے کریں گے ہاں اس عالم سے مناسب جسم میں پھر ہمیں بھیج بھی بیج میں جھانے میں جانے میں ہوگا لیکن قبر میں جو ہے ہم اپنے روح کے ساتھ ہوں گے ایک جسم مثالی مقتصب کے ساتھ قبر میں علوم کے عالم برضا میں ہوں گے وہاں بھی اچھا جی نعمتیں کا بھی احساس ہوگا عذابات کا احساس ہوگا عذاب جو لوگ کو عذاب دلائے جائیں گے وہ تکلیف میں ہوں گے جو جن کو اللہ نعمتوں سے نوازیں گے وہ بحث بھی ہوں گے لہذا جزین رمی یہ جہنم کوئی مذاق نہیں ہے ہاں جی اور یہ بات بھی آپ لوگ ذہنوں کو جہنم میں صرف اور صرف برے عقائد سے شرکی عقائد سے اور ساتھ ہی جو ہے اللہ نے جی جو نے حکم کیا ان کو نہ رہنے کی وجہ سے پہنچتے ہیں یا بورے اعمال کی وجہ سے لہذا تو انسان بورے عقائد سے بھی اپنے, جو اپنے اسلامی عقائد کو جان کے اپنے عقائد کے بھی اصلاح کریں تو اللہ اور نبی نے جو تعلیمات دی اس کے مطابق اپنے عقائد رکھیں اور اپنے آپ کو بورے اعمال سے گناہوں سے ہاں جی شدت سے دور باگیں تاکہ جہنم کی آگ سے جہنم کے عذابط سے ہم بچ سکیں آج کے درس اسے پر اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ جائے آنے والے اتوار کو اس کتابِ مقدس کا اصول تقادیہ کا آخری درج ہوگا یہ بھی آپ صاحب کے لیے باعث مسلط ہے کہ ہم نے سر صلی رحمہ کے عقائد کا ایک مجموعہ عقائد ہم نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا اور سن لیا الحمد